مختلف حضرات کے دلائل آپ کے سامنے آئے کسی نے کہا سلاۃ کہ الخصی سے مراد ہے کسی نے کہا جمع ہے کسی نے کیا کہا کسی نے کیا تو آخر میں جو سلاۃ الفجر کے قائل آپ آب کے سامنے کے ساتھ آ تو مختلف دیاثر ہے اور دوسری جگہ پر یہ کہ نماز خجر میں پڑھنے کے بعد دیگر حضرات نے یہ کہہ دیا کی نماز ان کے پیچھے نماز پڑھ پیچھ کر یہی سلاد السطہ ہے تو اب جب وہ متناظر ہوں گی تو کہتے ہیں کہ ان کے علاوہ اخلاق ہے اب یہاں سے آگے مجموعی اعتبار سے دیکھا جائے تو ان ہمرات کو بیان کرتے ہیں جو اثر کے قائل ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ مراد اثر کی نماز ہیں ٹھیک ہے یہاں سے آگے ان کے قائدین اور ان کے دلائل ذکر کریں گے لیکن ان کے دلائے ذکر کرنے سے پہلے پہلے ایک اشکار اور ایک اعتراض پیش کیے ہے اور اس کے تین سے چار گیا ہے کہ وہ کی حوالے سے ہے نے اس کو بنایا کہ سلاد الوس کا نماز نہیں ہے سوال یہ سلاد الوس کا نماز نہیں ہے بلکہ اصل کی نماز کے علاوہ کوئی اور نماز ہے وہ کیا کہ حضرت افسہ ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالہ ہیں اور اسی طریقے سے اللہ آپ کا بلا کرے آگے حضرت عائشہ حضرت حضرت وہ یہ فرماتی ہیں کہ اس آیت کی جو اخراعات ہے جو آیت کا حصہ ہے وہ کیا ہے عَلَى وَصَلَاتِ وَصَلَاتِ مجید کی؟ اب یہ جو, جو موجود مثبق ہے ہمارے عثمانی ہے اس میں نہیں ہے یہ شرات حق ہے سلاتی اس کے بعد کیا ہے وہ کو بنیاد بنا کر یہ کہا گیا ہے کہ سلاد نسخہ کی نماز نہیں ہو سکتی وہ کیسے بنیاد کے دیکھیں پر ہاف والا سلاط و سلاس پر عطب کیا گیا و سلاۃ کا عطب ڈالا گیا اور یہ بات معلوم ہے کہ آپ تقاضا کرتا ہے مبارت کا کس کا تقاضا کرتا ہے مغایرت کا ٹھیک ہے اگر کوئی کہتا ہے زید و ومر تو پتہ چلتا ہے کہ زید کا کا غیر ہے اتف ہے نا تقاضا کرتا ہے مغایرت کا تو پتہ چلا کہ جب علی سلوات و سلاۃ السکا اس کے بعد وہ سلاۃ العر ہے تو سلاط العثر سے مراد اور ہے یعنی اثر کی نماز اور ہے اور اسی طریقے سے اسقہ سے مراد کوئی اور نماز ہوگی مغایرت کا تقاضہ نماز نہیں ہو سکتی کئی سارے گئے ہیں پہلا جواب تو یہ دیا گیا سب سے پہلے اصولی طور پر یہ جو بات ہے کہ تقاض کرتا ہے سفر کی نماز نہیں ہو سکتی تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے عطر عطر ذات کا کسی بھی ذات کا کسی بھی ذات پر, پر مغایرت کا تقاضا کرتا ہے یہ ایک اصول ہے لیکن جہاں پر صفت کا عطف ہو صفت پر تو وہاں پر عقت مغایرت کا تقاضا نہیں کرتا بلکہ وہاں پر اتحاد کا تقاضا کرتا ہے مثال دیکھیے جیسے کہا جاتا ہے جا علی زیدن و عمرن، مثال کے طور پر زیدن و تو زید بھی ذات ہے امر بھی ذات ہے ان دونوں کامر کا عمر ہے زید پر تو یہ دونوں مغایرت کا تقاضہ کرتے گا کہ زید اور ہے امر اور ہے کیونکہ یہاں پر ذات ہے لیکن اسی کے بالمقابل اگر دیکھا جائے جاؤں کہا جائے زیدن العالم والعاقل اب دیکھیں عالم کی بھی صفت ہے اور اللہ حافظ ہے دونوں تو دوسرے پر حقف ہے لیکن کوئی مغایرت نہیں ہے بلکہ اتحاد ہے یعنی الحاق میں بھی اور الحال بھی دونوں متحد ہو کر یعنی کہ شرکت بن رہی ہے کس کے لیے زید کے لیے تو ان دونوں میں اتحاد ہے تو پتا ہی چلا کہ جب ذات دارت کا ذات پر حقف ہو کا تقاضا کرتا ہے صفت کا صفت پر ہسک تو کس کا تقاضا کرتا ہے اتحاد کا تو لحاظ میں پہلا تو یہ ہے کہ حافظ وصلاة الوصف وصلاة میں کیونکہ یہاں پر یہ ذات کا گئی ہے سلاۃ الغسفیٰ تو لہٰذا جب شفت کا شفت کافت پر ہوا تو پتہ چلا کہ موبائل نہیں ہے بلکہ اتحاد ہے اور یہ بات چھ کر سامنے آئی کہ سلاۃ الغسطی کے مراد سلاح کے ہی ہے لہٰذا اس سے یہ کہنا کہ مراد نہیں, ہے نہیں کہنا thieke, سمجھ دوسرا جواب یہی ہے کہ حضرت حادثہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو اپنے کو بلا کر ان سے جو لکھوایا ہے ان کا جو اصل مشحق یعنی مشحق حفصہ ہے اس کے اندر ادارہ جو ہے وہ اس طرح نہیں ہے اس کی جو آیت ہے بلکہ کیا ہے سلاط لاطے اس سورج میں آ کر بڑی بات ہی نہیں آئے گی اس سورج میں سے یہ تشہیر ہو جائے گی اس کے لیے سلاۃ کے لیے تشہیر جو مساح کے حفصہ ہے اس میں کیا ہے اضافہ ہے وہ سلاۃ الآری نہیں ہے بلکہ کیا ہے وہی سلاطلا تو مطلب یہ ہوگا کہ صلاة وہ اثر ہی ہے کہ ختم ہو جائے گا پہلے آس مبارت کا تقاضہ کرتا ہے وہ تو ختم ہو جائے گا اور ساتھ ساتھ میں یہ بات بھی واضح ہو جائے گی تفصیل بھی بن جائے گی کہ سلاۃ السطا سے مران کیا ہے سلاۃ ال ہے سلاۃ السرا جواب یہ ہے حضرت بہار نے آزم ربی اللہ صحابی ہے کہ یہ جو روایت کیا گیا جو اضافہ نقل کیا گیا ہے ان کا جو روایت ہے اس روایت میں یہ ہے کہ یہ جو اضافہ ہے یہ کیا ہے منسوخ ہے یہ اضافہ کیا ہے منسوخ ہے وہ سلاد لاترے لہٰذا اضافہ منسوخ ہے اور سلادہ ہی ہے اور اسی دونوں کے لیے ایک, ایک کو باقی رکھا جو اس بات پر دری ہے کہ سلاۃ السطہ سلاۃ ال ہے اسی کے دل میں سن باتیں مزید بھی آ جائیں گی ورنہ یہی ہے کہ یہ کچھ کال تھا اور اس کے لیے تین جو آباد ہیں اور اس پر کہیں چھوٹ تھوڑا بہت کچھ اضافوں عبادت کے اندر آپ کے سامنے آ جائے ان شاء اللہ میرا نام شکیر عام السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ